اللهم وبركات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد الشهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاہد امین کو مشاہ رف ال شگوں معذر و غسام آج کی جو نششت ہے عظمت رمضان کے موضوع پر ہے رمضان کی آمد آمد ہے رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان بڑا ہی عظیم مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابیں اتاری اسی مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں بڑی عظمت والا مہینہ ہے رمضان کا بابرکت مہینہ لیکن المیہ یہ ہے افسوس یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان رمضان کی اس عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں اسی لیے رمضان میں کوتائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور رمضان سے کماحق و استفادہ نہیں کر پاتے اسی لیے یہ موضوع رکھا گیا کہ ہمیں یہ پہلے جاننا ضروری ہے کی رمضان کی عظمت کیا ہے اس کی اہمیت کیا اس کی خصوصیت کیا ہے شب قدر اسی مہینے کے اندر آتی ہے لوگ شبِ قدر کی عظمت اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس رات کا اہتمام نہیں کرتے لیکن یہی نام نہاد مسلمان جب شب برات آتی ہے تو پوری رات جاگتے ہیں اور شبِ قدر سے کہیں زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ شبِ قدر کی عظمت نہ جاننے کی وجہ سے علم نہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں انسان کرتا ہے اگر اسے کتاب و سنت کا توحید و سنت کا سلب صالحین کے عقیدے اور منحص کے مطابق علم ہوگا تو یقیناً اس مہینے کو عظیم سمجھے گا اور اس مہینے سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ تمام نیک امال کرے گا جن کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اسی ضرورت کے تحت یہ موضوع رکھا گیا کہ ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے جب عظمت ہمارے دل کے اندر ہوگی تو اسی طریقے سے ہم اس کا استعمال کریں گے اور پھر اس کا پہو حق دیں گے اور اس مہینے کا پھر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے سننے میں آتا ہے کچھ والدین اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں اس مہینے کے اندر جب کی یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے کہتے ہمارا بچہ کمزور ہو جائے گا بھوک لگ جائے گی اسے اور بچے کیا بلکہ بوڑھے بوڑھے لوگ یا عمر بہت سارے لوگ نوجوان ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور رمضان کا روزہ نہیں رکھتے دن میں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس طریقے سے رمضان کے تقدس کا اور اس کی حرمت کا پامال کرتے ہیں تو اسی لیے یہ اہمیت سمجھی گئی اور یہ موضوع رکھا گیا لہذا میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور رمضان کی عظمت سے کا موضوع ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے گا اسی مناسبت سے موضوع رکھا گیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے زیادہ نیک امال کرنے کی توفیق دے عامر ربن عالمین اور جزاک مل اسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 وكل في النار. قال کالن صلی الله علیہ وسلم علیہ رمودان قابل احترام وزیر محمد مختار مدنی اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں جیسا کہ شیخ محترم نے ابھی بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ مہینہ شروع ہو جائے گا اس مہینے کے آنے سے پہلے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی عظمت کو اس کی فضیلت کو اس کی اہمیت کو اور اس کے اعمال کو جانے ایک چیز جس کی فضیلت اور اہمیت انسان جانتا ہے ایک موقع جس کی اہمیت انسان کے دل میں ہوتی ہے اگر اہمیت ہو وہ موقع آئے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اگر اہمیت نہ ہو اور اس کی فضیلت انسان کو معلوم نہ ہو اس کی حکمت اور اس کی مسلحت اور اس کا نفع انسان کو معلوم نہ ہو وہ موقع اس کی زندگی میں آ کر چلا جاتا ہے اور اس سے استفادہ نہیں کر پاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے رمضان کا معاملہ ایسا ہی ہے رمضان گزر جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی عظیم نعمت کھوئی اور کتنی بڑی نعمت انہوں نے ضائع کر دی اور رمضان ایک اعتبار سے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ایک انسان اگر رمضان کا ایک مہینہ جو انتیس یا تیس دن کا ہوتا ہے اس میں اگر اپنے آپ کو پابند نہیں رکھ سکتا اس میں اگر اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے تابع نہیں کر سکتا اس میں اگر اوقات کی تنظیم صحیح نہیں کر سکتا اس میں اگر اپنے آپ کو اللہ تعالی کی بندگی میں نہیں دے سکتا تو بقیہ زندگی میں اس سے کیا امید لگائی جا سکتی کہ پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق جئے گا اور مواقع کا فائدہ اٹھائے گا جو تھوڑے میں ناکام ہوتا ہے وہ زیادہ میں بھی ناکام مانا جاتا ہے جو آدمی چھوٹا سے تجارت چھوٹے سے کام میں نہیں کامیاب ہو سکتا ہے آپ اس کو بڑی تجارت کے لیے زیادہ انویسٹ اس کے پاس نہیں کرتے ہیں لہذا رمضان ایک اعتبار سے ہمارے لیے تدریب ہے ہمارے لیے ایک اعتبار سے یاد دہانی ہے ایک اعتبار سے ہمارا امتحان ہے کہ اس مہینے کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کیسے اس مہینے میں ہم اعمال کر کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناتے ہیں یہ بہتر انسان بننے کا موقع ہے اس لیے کہ انسان کی کامیابی کے لیے چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو تقوا ایک بہت اہم اور لازمی چیز ہے رمضان کے مہینے کا حاصل یہی ہے کہ ایک انسان اس مہینے میں عبادات کے ذریعے سے اور خصوصاً سو مسلات کے ذریعے سے متقی بندہ بن جاتا ہے جہاں روزے میں روکنے کی صلاحیت ہے برائیوں سے وہی نماز میں بھی ہے ان نسلا تتاً حان الفاشہ اولمن کا تو دن میں سیام اور رات میں قیام دونوں چیزیں جمع ہو کر ایک انسان کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے لیکن یہ سب اس کے لیے ہے جو اس کی تنظیم کرے جو اس کے بارے میں متفکر ہو جو اس کے بارے میں پہلے سے تیار ہو ایک آدمی معمولی ٹرین یا گاڑی یا بس اس کے لیے بھی پہلے سے تیار رہتا ہے کہ جیسی آ جائے میں فورن سوار ہو جاؤں گا اگر وہ پہلے سے اس کے لیے تیار نہ ہو ٹرین آتی ہے پلیٹفارم پہ رکتی ہے نکل جاتی ہے یہ وہیں وہیں فارم پہ ہی رہ جاتا ہے لہذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مواقع کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھے تاکہ جب بھی وہ موقع آئے وہ اسے پورا پورا فائدہ اٹھائے انہی عظیم الشان مواقع میں سے ایک بہترین اور عظیم الشان موقع رمضان کا مہینہ ہے لہذا آج کی اس مجلس میں ہم اسی مہینے کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اس کی عظمت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ مہینہ کیوں اتنا عظیم ہے اس میں کون کون سے اعمال ہیں جو ایک انسان کی نجات اور سعادت اور صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہیں وہ کون سے اعمال ہیں جن کا اہتمام ایک آدمی کو رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے اور ان اعمال کی فضیلت کیا ہے یعنی ان امال کے اللہ کے ہاں پر کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ ان عامال میں مجاہدہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو سب سے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا ہے بلکہ بد دعا دیے اس انسان کو جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اسے ضائع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغیما ان فورا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اس کی ناک میں مٹی پڑے گویا کہ یہ ناکامی کا اظہار ہے کہ ایسا انسان ناکام ہے ایسا انسان ہے دخل رمضان اس پر رمضان کا مہینہ آیا ثم پھر نکل گیا رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا قبل فرا اس سے پہلے کہ وہ اپنی مغفرت کرا سکتا اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہوتی معلوم ہوا کہ یہ ایک موقع ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کر کے گڑ گڑا کر دعاؤں کے ذریعے سے نیک اعمال کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے اپنی ماضی کی زندگی کے جتنے بھی پاپ ہیں گناہ ہیں غلطیاں ہیں ان کو دھو دے. اور اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے اپنے فیوچر کے لیے وہ تقوا حاصل کریں تاکہ ان گناہوں سے آگے بھی بچتا رہے ماضی کے لیے استغفار اور مستقبل کے لیے تقوا کے ساتھ آئندہ کا سفر ایک انسان کو کامیاب بناتا ہے لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس اس شخص کی ناک آلود ہو وہ ناکام و نامراد انسان ہے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے یعنی اس کو ضائع کر دے ایسے اعمال میں جو انسان کو مغفرت کی بجائے اللہ سے دور کرنے والی اور عذاب کا اقدار بناتی ہے تو یہ موقع ضائع کرنا بہت بڑی بدقسمتی ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو تیار کریں دیکھیے ساری حرکات اور سکنات کی شروعات جو ہوتی ہے اقوال و افعال کی جو شروعات ہوتی ہے وہ آدمی کی نیت اور اس کے عزم سے ہوتی ہے آدھا کام آسان تبھی ہو جاتا ہے جب ایک انسان دل میں پختہ عزم کرتا ہے عزم اگر نہ ہو سب مشکل ہے لیکن اگر آدمی عظم کر لے تو سب آسان ہو جاتا ہے تو اگر آدمی اس مہینے کے لیے کمر کس لے کہ مجھ کو اس مہینے میں یہ یہ کام کرنا ہی اور میں کروں گا اپنے نفس کے خلاف میں مجاہدہ کروں گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے وہ لدینا اللہ تعالیٰ نے مجاہدے پر ہدایت کو موقف رکھا ہے جو لوگ ہماری راہ میں ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کا حصول اسی انسان کے لیے آسان اور ممکن ہوتا ہے جو اپنی طرف سے مجاہدے کو پیش کرے تو مجاہدہ پیش کر اللہ کی ہدایت تجھ کو نصیب ہوگی ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم متقیب ہی بنیں اور ہم تقویٰ شیار بنے مجاہدے کے ذریعے سے اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا حود یہ قرآن ہدایت متقیم کے لیے معلوم ہوا کہ واقعی قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس مہینے کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا عظمتیں ہیں اس کے کیا اعمال ہیں تاکہ ہم اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزار سکیں کعب ابن عجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضر الممبر فحضرنا ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ تو ہم ممبر کے پاس جمع ہو گئے فلم ارتقہ درجتا قال آمین جب آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین فلم ارتقہ درجتا ثانیہ جب آپ نے دوسرے درجے پر دوسری سیڑھی پر ممبر کے قدم رکھا تو آپ نے کہا امین۔ فلم پر قدم رکھا تو آپ نے اس وقت بھی کہا آمین فلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر اپنی خطبے سے اپنی نصیحت سے, سے جب آپ فارغ ہو کر ممبر سے نیچے اترے تو ہم نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ممبر پر جو جب قدم رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ دوری ہو شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ ہو اس پر میں نے کہا آمین پھر بعد عندہ فلم قال کالا بردن ذکر تو فلم یُوس بردن ذکر تو فلم یوسلی علیہ قلت تو آمین کہا کہ دوری ہو اس انسان کے لیے دوری ہو شخص کے لیے اللہ کے رحمت سے دوری ہو جو جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ پر درو نہ پڑے میں نے امین کہا فلم تو خالثہ قال بن ادرکھا ابواہل ماہ فلم یود خلا الجن جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو کہا دوری ہو شخص کے لیے جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں اس کے پاس ہوں اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کریں یعنی وہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعا کے ذریعے سے ان کی خدمت کے ذریعے سے جنت میں نہ جائے وہ ان کی خدمت نہ کرے تو ایسے انسان کے لیے اللہ کے رحمت سے دوری ہو وہ آمین میں نے کہا آمین اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر نو سو پچانوے پر شیخ الادانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ان تین چیزوں کے مواقع کو تین مواقع کو ضائع کر دے ایسا انسان جبریل کی بدوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا مستحق ہو جاتا ہے یہ تینوں چیزیں مواقع ہیں پہلا موقع رمضان کا ہے کہ آیا نکل گیا دوسرا موقع مجلس میں بیٹھا ہے یا کہیں بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا اور وہ موقع نکل گیا اور اس نے درد نہیں پڑا تیسرا موقع والدین کا ہے بڑھاپے کی عمر ان کی ہے آج وہ ہیں کل نہیں ہوں گے اب وہ موقع اس نے ضائع کر دیا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا معلوم اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی وے مغفرت کے مواقع کو ضائع کر دیتا ہے ایسا انسان اپنے آپ کو اللہ تعالی کے رحمت سے دور کر لیتا ہے اور یہ دعا خود جبریل نے کی ہے اور اس پر آمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں میں سے رسول بد دعا کریں اور انسانوں میں سے رسول آمین کہیں فرشتوں کا سردار بدعا کریں اور نبیوں کے سردار رسولوں کے سردار آمین کہیں ایسے انسان کی ہلاکت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے لہذا ایک چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ سب سے جو اس سعادت کے موقع کو حاصل کر کے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں یا ان لوگوں میں سے ہیں جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ اس کو آرام کھانا پینا موج مستی اور فضولیات اور بلکہ حرمات کا مہینہ بنا لیں کہ فری ہیں کچھ نہیں ہے تو ہم اپنے اوقات کو ضائع کر لیں گناہوں میں لگائیں اپنے آپ کو تو ایسا انسان اس سے زیادہ قسمت کوئی نہیں ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں ماہ رمضان کے فضائل کیا ہیں کیا کیا فضیلتیں اس مہینے کی سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو مبارک مہینہ بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شہر مبارک تم پر ایک مہینہ آیا ہے رمضان کا مہینہ اور یہ ایک مبارک مہینہ ہے برکت عربی زبان میں کہتے ہیں خیر کی بقا اس کے دوام اور کثرت کو جو خیر ہوتی ہے اس کا باقی رہنا اور اس کا زیادہ ہونا اس کو برکت کہا جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کئی اعتبار سے برکتوں کے مواقع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مبارک مہینہ کہا ہے اس مہینے میں کئی اعتبار سے برکتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن کریم جو مبارک کتاب ہے اس مہینے میں نازل ہوئی جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ساری دنیا کے مختلف ملک زمانے دور علاقے سب کے لیے سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے یہ برکت اس میں ہے سارے مسائل کا حل اس میں ہے سارے فتنوں کا رد اس کے اندر ہے قرآن کریم میں ہر چیز بتا دی گئی ہے سارے علوم قرآن سے نکلتے ہیں تو قرآن ایک مبارک کتاب اس مہینے میں نازل کی گئی اسی طرح سے اس مہینے میں عام طور سے لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے عام طور سے جو لوگ دینداری سے دور بھی ہوتے ہیں اس مہینے میں دیندار بن جاتے ہیں ایک ماحول لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے گھروں کے اندر, مسجدوں کے اندر بازاروں میں ہر جگہ لوگوں میں ایک احتیاط کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے غذا میں کھانے پینے میں بھی برکت ہو جاتی ہے گھروں میں زیادہ بنتا ہے غریبوں کو فقراء کو لوگ دیتے ہیں آدمی کے پاس چاہے کم کمانے والا ہو لیکن وہ میں پہ بھی بھی بھیجتا ہے افطار کے لیے بھیجتا ہے کبھی داروں کو دعوت دیتا ہے تو اس میں برکت ہو جاتی انسان کی غذا میں رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اسی طرح سے سہری یہ بھی برکت والی غذا حدیث میں اس کو برکت والی غذا کہا گیا ہے غذا مبارک اس کو کہا گیا ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے کہ ایک انسان جب سہری کھاتا ہے تو روزے کی قوت اس کو ملتی ہے اس کو اتنے سے کھانے میں دن بھر عبادات اور اپنی دنیا بھر کی مشقتیں ان کو جمع کرنے کا کی قوت نصیب ہوتی ہے اسی کھانے سے دن بھر کے لیے طاقت ملتی ہے تھوڑا اس کے لیے زیادہ بن جاتا ہے جبکہ دن بھر بھوکا پیسہ رہتا ہے تو کئی اعتبار سے یہ مہینہ برکتوں والا ہے آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ ہے امام احمد نسئی نے اس کو روایت کیا اور امام البحقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر پچاس قرآن کا نظور اس مہینے میں ہوا اللہ تعالی نے فرمایا شہر الرمدان اللہ قرآن خد من وبیناتداول فرقان رمضان مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں وبینات من الہدا والفرقان اس میں ہدایت اور فرقان کی دلیلیں ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی ابن تیمیہ رحمتہ اللہ نے بہت ہی پیاری بات اس آیت کے بارے میں کہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے کہ ایک انسان رہنمائی چاہتا ہے زندگی میں کیا کرے کیسے چلے قرآن میں ہے لیکن انسان کی زندگی میں ایسے مواقع ایسے موڑ آتے ہیں جب کئی راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے ایسے وقت میں وہ بینات من الدا والفرقان ایسے وقت میں قرآن کریم اس کے لیے دلیل بن جاتا ہے اس ہدایت کے حق ہونے کا جس پر وہ چل رہا ہے اور اس کے لیے رہنمائی اور دلیل بن جاتا ہے حق کے حق اور باطل کے باطل ہونے کے اعتبار سے یعنی یہ تو خود رہنمائی ہے کہ چلنا کہاں ہے کیسے چلنا ہے راستہ تو مل گیا لیکن اور بھی تو راستے ہیں جو اس راستے سے جڑے ہوئے ہیں جو انسان کو بھٹکانے والے ہیں قرآن کریم ایک انسان کی مدد کرتا ہے اس بات میں کہ اس کے دل میں یقین پیدا کرے کہ جس راستے پر ہدایت کے تو ہے وہی سچا راستہ ہے وہ من الخدا ہدایت والے راستے کی دلیلیں اس میں. یہ ہدایت ہے اس کی دلیل اس میں اور وہ بینات من الحدہ و <وَالفرقان> اور بینات ہیں فرقان کی بھی فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو تو حق اور باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں بھی اس میں ایک انسان قرآن کریم کے ذریعے سے فرق کر پاتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے تو قرآن کریم جو ایسی عظیم شان کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے شرف ہے اللہ کی نعمت سے اللہ کی عطا ہے یہ جو کتاب ہے اللہ تعالی نے اس کے نازل کرنے کے لیے اگر کسی مہینے کا انتخاب کیا تو وہی تقوا والے مہینے رمضان کا انتخاب کیا ہے یہ یہ اس مہینے کا شرف ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اسی طرح سے رمدان کا مہینہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے رمضان والے آماز اس مہینے کو صحیح سے گزارنا انسان کے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے کفار معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس پانچ نمازیں جمعہ جمع اگلے جمعہ تک کے لیے الى رمضان, ایک رمضان دوسرے رمضان تک یعنی پچھلے رمضان سے اس رمضان تک پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک اور پانچ نمازیں یہ ساری کی ساری نیکیاں پانچ نمازیں پھر جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان درمیان میں ہونے والے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں شرط یہ کہ ایک انسان کبائر سے بچتا رہے بڑے بڑے گناہوں سے بچے شرک ہے جادو ہے جھوٹی گواہی ہے توہمچ ہے اور اس طرح سے بہت ساری اور بھی برائیاں ہیں کبیرہ گناؤں سے وہ بچے یتیم کا مال کھانا ہے یا اسی طرح سے جنگ سے بھاگنا ہے پاک دامن عورتوں پہ تومت لگانا ہے قتل ہے زنا ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سے اگر ان سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی درمیان میں گنا ہوئے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سال ہے پورا بیچ میں پورا سال ہے یہ پورے پورے جو ہے گنا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب و میں روایت کیا حدیث نمبر دو سو تینتیس یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تو اب کس چیز کا کفوارا ہوگا گنا تو ہے ہی نہیں نہ چھوٹے نہ بڑے سا میں چھوٹے بڑے سارے گن سے توبہ کرتا ہوں. اب کیا ہوگا امام رحمت اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی انسان کے اگر صغیرہ گناہ ہو چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کفارہ کر دیتا ہے اگر صغیرہ نہ ہو کبیرہ ہو تو کبیرا گناہوں میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اگر نہ صغیرہ ہو نہ کبیرہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اس کے حسنات اس کو عطا کرتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان سے رمضان تک درمیان ہونے والی جتنی کوتاہیاں ہیں چھوٹے گنا چھوٹے گنا ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں بھول کتنی, ہوتی سے شام تک ہم سے, کتنی غلطیاں ہم کر بیٹھتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے اس کے لیے, اس لیے کہ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور اس پر دھیان نہیں دیتے یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے ہم کو لاپرواہی ہمارے اندر ہوتی ہے ان ساری غلطیوں کی کوتاہیوں کی بھرپائی اس میں ہے کہ ایک انسان ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک یعنی رمضان کو صحیح طور پر گزارے تاکہ درمیان میں ہونے والی غلطیوں کا کفارہ ہو جائے رمضان کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمان سفت شیاتینت الجین جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس رات میں شیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے سلسلت باز روایت میں باز میں سفیدت ہے ان کو توق پہنائے جاتے ہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور مردۃ جن یہ کون سے جنات ہیں سرکس جنات ایسے جنات جو عام جنوں کے مقابلے میں زیادہ شریر ہوتے ہیں وہ غلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی اس کا کھلا نہیں رہتا وہ ابواب الجنان فلم یوغلق منحاب اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا ونا دنادن اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے باغی ہمارا اردو والا باغی نہیں ہے یہاں پر باغی کہتے ہیں چاہنے والا عربی زبان میں چاہنے والے کو باغی کہتے ہیں بغا اس پر سے بھی آتا ہے تو اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کا ارادہ رکھنے والے پیچھے ہٹ یا رک جا یعنی فرشتہ اعلان کرتا اب تو رک جا رمضان جیسا مبارک مہینہ ہے یہ خیر کا مہینہ ہے یہ گناہوں سے بچنے اور تقوی کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے رک جا اگر تیرا ارادہ بھی گناہوں کا ہے تو اب مت کر شراب پینے والا جوا کھیلنے والا چوری کرنے والا زناکاری کاری کرنے والا اور دھوکہ دینے والا اب نہیں رک جا یا باغ اقصر اور خیر کا ارادہ کرنے والا ہے خیر کی نیت ہے نیک دل انسان ہے عام دنوں میں جتنا کرتا تھا اسی پہ باقی رہے گا نہیں آگے بڑھ اپنے معمول سے زیادہ تر یا باغی الخیر آگے بڑھ اب. اب تیار ہو جا. اب پوری طرح سے آمادہ ہو جا اس مہینے کو صحیح گزارنے کے لیے یہ اس رات میں پہلی رات میں فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے ولی اللہ و تقا ن اللہ کی طرف سے اس مہینے میں اتقاء ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ گویا کہ ہو گیا تھا کہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یعنی معاف کر دیتا ہے یعنی ایسے لوگ جو جہنم کے لائق ہیں وہ اللہ کی طرف سے معافی کے یعنی حقدار بن جاتے ہیں اس حدیث کو امام ترمیدی ابن ماجہ ابن حبان حاکم اور بحقی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ کے الفاظ ہیں اور بخاری مسلم میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر سات اور یہ اور حدیث حسن ہے نسی کے الفاظ ہیں وہ تغلطی کے جو شاعطین ہوتے ہیں سرکش ان کو اس مہینے میں طوق پہنائے جاتے ہیں انہیں بالکل زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے یہ نہیں کہ اس کے کچھ اور معنی ہے کہ نیکیاں آسان ہو جاتی نہیں واقعی ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے تو تاکہ مسلمانوں کو اہل ایمان کو روزے داروں کو وہ بھڑکا نہ پائیں ستا نہ پائیں تو اس کے لیے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے جو بڑے بڑے ان کے جو ہوتے ہیں سرکش قسم کے غنڈے قسم کے شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں تیسری چیز اس میں روزے کے فضائل کیا رمضان کا مہینہ اس کی اپنی فضیلت ہے لیکن رمضان میں جو اعمال ہیں اب ایک ایک کر کے ان اعمال کی فبیلت ہم دیکھتے ہیں ان میں سب سے پہلا اور عظیم الشان عمل روزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس جیسا اور کوئی عمل نہیں ہے اس سارے اعمال میں سب سے نرالا اور سب سے الگ عمل ہے اس کی اپنی ایک شان ہے ہر نیکی اچھی ہوتی ہے ہر نیکی کا اپنا ایک یعنی اس کا ایک اپنا اس کی قدر ہوتی ہے لیکن روزہ اس کا ایک نمایاں مقام ہے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں عطی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فقول تو مر نبی امر آخا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک حکم دے دیجئے کوئی ایک خاص حکم کچھ دیجئے سارے حکم تو ہیں دین کے کوئی ایک خاص حکم مجھ کو دیجیے کہ میں آپ سے اسے لوں ڈائریکٹلی آپ سے مجھ کو کوئی نصیحت ملنا چاہیے اور اس کا خاص میں اہتمام میرے لیے وہ ہوں آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے اسے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یعنی ایک انسان کو اہل علم سے اس طرح کا مزاج ہونا چاہیے کہ وہ کچھ نصیحت مانگے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو کچھ نصیحت کیجیے کچھ حکم دیجیے کوئی بات بتائیے میں ڈائریکٹلی آپ سے لوں اور اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کروں خالیہ کب سعود فن لا لامت لہو آپ نے کہا روزے کا اہتمام کرو اس لیے کہ روزے کی طرح اور کوئی عمل نہیں ہے فعن لامت لہو روزے کے سملر روزے کی طرح روزے روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے اس حدیث کو امام احمد نس ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر چار ہزار چوالیس فور زیرو فور فور یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں نماز کی اپنی ایک شان ہے زکوٰۃ حج ہر عمل کی اپنی ایک شان ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے آگے انشاءاللہ ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ کیوں اس کی کیا خصوصیت ہے لیکن یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس نے سارے امال میں سے ایک عمل کا خاص اہتمام کرنے کے لیے کہا روزے کا اہتمام کر اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں روزے کی شان یہ ہے کہ روزے میں انسان مواقع کے باوجود اپنے نفس کو آزاد ہونے سے روکے رہتا ہے اور اپنی بنیادی ضرورتوں میں وہ اپنے آپ کو پابند رکھتا ہے حلال چیزوں سے اللہ کی خاطر رکھتا ہے عجیب عمل ہے آپ دیکھیے روزے میں آدمی کن چیزوں کو چھوڑتا ہے شراب چھوڑتا جوا چھوڑتا وہ تو چھوڑتا ہی ہے اور وہ سال سال بھر چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے روزے میں ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے روزے میں اس کا رکنا بچنا چھوڑنا ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے سال بھر تو میں حرام چھوڑ رہا اب تو حلال بھی چھوڑ رہا ہوں اللہ کی خاطر میرے رب کا اگر حکم مجھ کو ہو جائے اللہ تعالیٰ اگر کہیں تو میں اپنا کھانا بھی چھوڑ دوں گا پانی بھی چھوڑ دوں گا جس پر میری حیات کی بقا ہے میری زندگی کا مدار اس پر ہے کیوں چھوڑا تو نے بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں کیا تم اللہ تم کو کھانے سے روکتا کھاؤ پیو یہ کھانے سے کیوں روک رہا تمہارا? اس میں اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ بلّہ رسک کم پڑ گیا تو ہم کو کھانے سے روک رہا ہے رک جاؤ تھوڑا کم کرو بہت کھا رہے ہو تم لوگ نہیں بلکہ روزے کی شام یہ ہے کہ میرا رب اگر مجھ کو حکم دے دے حرام تو بہت دور کی بات میں تو حلال بھی چھوڑ دوں گا یہ بندے کی طرف سے اللہ کے حکم کی تعظیم میں آمادگی کا اظہار ہے یہ اپنی بندگی کے عہد کی تجدید ہے اور یہ قدم آگے بڑھنا ہے کہ اللہ بولے تو میں حرام نہیں حلال بھی چھوڑ دوں گا میرا رب ہے اس کو جو چاہے حکم دے دے وہ اللہ پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنے اپنے ظاہر و باطن سے تعمیل کو پیش کرنا ہے کیا اللہ تعالیٰ کھانے سے منع کر دیا کھانے میں کیا برائی ہے یہ ان عقل والوں کے لیے ان کی تردید ہے جو ہر چیز میں اللہ کے آکام میں اپنی عقل چلاتے ہیں روزے میں اس بات کی تعلیم ہے کہ تعمیل تیرا شعار ہونا چاہیے اللہ کا حکم آ جائے مت بول کیوں ایسا کیوں یہ اس میں کیا فائدہ ہے اس میں کیوں ایسا نقصان کیوں اللہ نے کیا نہیں اعتراض مت کر جو اللہ نے بولا کر یہ سچے بندے کی شان ہوتی اچھا مواقع دن پر میں کتنے آتے ہیں پانچ منٹ کے لیے تھوڑی نہ روزہ صبح سے شام تک ہے فریج کھولا اس کے اندر دیکھنے کے لیے فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے شربت رکھا ہوا ہے آپ نہیں کھا سکتا ہے بھی بنا رہی ہیں سامنے سب چیزیں موجود ہیں بلکہ افطار کا وقت ہے جو بالکل زوال کا وقت ہے ایک دم انسان کے عقل اور اس کا جسم مزاج سب چیزیں ایک دم فیل ہونے میں ابھی بریک ڈاؤن میں سامنے کھجورے رکھی ہوئی ہے ساری اچھے اچھے کھانے شربت سب رکھا ہوا ہے لیکن آدمی پھر بھی نہیں کھاتا ہے پھر بھی نہیں پیتا ہے بلکہ بچے بھی اگر ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ روک دیتا ہے رکو ابھی روزہ پورا کر لو ہر ایک کی چاہت لگی ہوئی اس سے دل جڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی نہیں روزے کی شان ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی چاہتوں کے باوجود ضرورت کے باوجود اور ہلال ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی وجہ سے میں رکوں گا میرے اللہ کا حکم ہے اس کی چاہت میری نہیں روزے میں سبق کیا ہے اس کی چاہت میری نہیں اور میری سمجھ میں نہیں بھی آیا تو اس کی چاہت میری ضرورت میں بھی اگر وہ روک دے رک جاؤں گا یہ جو چیز ہے یہ روزے میں ہے اور دن بھر ہے اور کام کاج کا کے ساتھ ہے تھکن بھوک پیاس کے باوجود ہے تو یہ جو طاقت کا التزام ہے یہ, یہ روزے کی شان ہے اور پھر ایک آدمی گھونٹ پی لیا اور کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گا اگر کوئی آدمی بہت پیاس لگی یا وہاں دیکھا وزو کرتے کرتے گھونٹ پی لیا یا گھر میں آیا اور ایک گھونٹ پی لیا کس نے دیکھا بھائی کون دیکھا کسی کو نہیں معلوم لیکن نہیں پیتا ہے کیوں اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ جو شام روزے کی ہے یہ, یہ بہت بڑی چیز ہے جو ایک انسان کو ایک اعلیٰ انسان بناتی ہے کہ اس کو بغیر کسی سی سی کے بھی ایک انسان کو پابند بناتی ہے اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک انسان ایسے مقامات پر بھی تقوی شعار بن جائے جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے تو روزہ یہ انسان کو ایسا بناتا ہے اس کے مزاج کو ایسا بناتا ہے فن اولا مطلا ل فنام لہو روزہ روزہ روزے کا اہتمام کر اس لیے کہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے روزے کی طرح کوئی عمل نہیں ہے اس کی ایک نیرالی شان ہے تو یہ ایک یہ حدیث ہے بہت عظیم شان حدیث ہے اسی طرح سے روزہ سب سب, سب میں ہے روزہ مخفرت کا ذریعہ جسے آپ نے دیکھا رمضان ہے روزے کے بارے میں خاص طور سے بات آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسا ممدان صابن تقدم بھی جو روزہ رکھے رمدان کا یعنی رمضان کے سارے روزے رکھے جتنے کا وہ مکلف ہے کبھی سفر میں جا سکتا ہے ہائز عورت ہو سکتی بیمار آدمی پڑ سکتا ہے جتنوں کا مکلف ہے من منسامہ رمدانہ اسی میں آئے گا اگر عزر کی وجہ سے نہیں ہو پایا تو اسی میں آئے گا یہ نہیں کہ ایک روزہ چھوڑ گیا اب تو میرا نہیں ہوا رمضان نہیں علما نے کہا ایک آدمی شرع عزر کی وجہ سے اگر کوئی روزہ اس کا رہ جاتا ہے وہ بھی اس فضیلت میں داخل ہے من منسا ممدانہ ایمان احتساب جس نے رمدان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ فرحم تقدم من لمبی ہی پچھلے سارے جتنے بھی گنا اس کے ہوئے سب کے سب معاف ہو جائیں گے سب کی مغفرت ہو جائے گی بشرطے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے ایمان کے ساتھ روزے رکھے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کے اعتقاد کے ساتھ روزہ رکھے کہ میرے رب نے فرض کیا ہے ڈائٹنگ کے لیے نہیں اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اور احتسابً احتساب کے ساتھ روزہ رکھے یعنی جو ثواب اللہ نے اس پر رکھا ہے جو اجر اللہ نے اس پر رکھا ہے اس اجر کی دل سے چاہ طلب رکھتے ہوئے مجھے چاہیے وہ جو اللہ دینے والا ہے تو اللہ رب العالمین کی فرضیت کا اعتقاد اس روزے کی فرضیت کا اعتقاد اور اس فرضیت پر جو اجر اللہ کی طرف سے وعدہ اللہ کی طرف سے ہے اس کی چاہت و طلب اور رغبت کے ساتھ روزہ رکھنا تو یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے امام البخاری مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یعنی جہنم اس پر واجب ہو گئی تھی لیکن معاف کر دیتا ہے شیخ آواز نہیں آ رہی آپ کی تو ہر رات میں اللہ تعالی بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اسی طرح سے امام احمد طبرانی اور نے شعب میں اس کو کیا ہے سیل جامع دو ہزار ایک سو ستر اور یہ حدیث حسن ہے اسی طرح سے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سعود عبد امام نے اس کو روایت کیا کہ ایک ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے ہم سے کتنی ساری کوتاہیاں غلطیاں گناہ ہوتے ہیں اور انسان پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا ہے روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان وہ آڑ بن جاتا ہے جیسے ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے جنگ میں آدمی حملوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جنگ میں جیسے کوئی اس پر تلوار سے حملہ کر رہا ہے ڈھال بیچ میں لاتا ہے تو اپنے بچاؤ کا ذریعہ ڈھال ہوتی ہے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے وہاں جا کے نہیں کر سکتے آخرت میں دنیا میں رہ کے اس کو کرنا ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے کچھ چاہیے ہمارے پاس جہنم بہت بھیانک ہے اس سے بچنے کے لیے کیا ذریعہ ہمارے پاس ہے یہ روزہ اس کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے کہ وہاں معلوم نہیں کیا کام آ جائے اور روزے میں وہ بات ہے کہ انسان کے لیے وہ جہنم سے بچاؤ بن سکتا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے اور روزہ مضبوط ترین قلوں میں سے قلعہ ہے۔, ہے کسی کے لیے ڈھال ہے کسی کے لیے قلعہ ہے قلعہ اور بھی سیف ہوتا ہے ڈھال تو کم سے کم آدمی اپنے سا... اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے ایک ساتھ دو لوگ بھی حملہ کر سکتے ہیں اور چالاکی سے دشمن کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے ڈھال لمیٹڈ ہوتی ہے قلعہ سب طرف سے حفاظت کرتا ہے تو جو جس طرح سے جتنے اچھے انداز میں روزہ رکھتا ہے جتنا پابندی سے روزہ رکھتا ہے جتنا اس کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اس کے لیے روزہ اتنی حفاظت بنتا ہے کسی کے لیے وہ ڈھال ہے تو کسی کے لیے وہ قلع ہے ہر آدمی کے لیے الگ معاملہ ہے اب ہم دیکھیں ہم نے روزے کو اپنے لیے کیا بنایا امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح الجام صغیر حدیث نمبر 3880 اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے نہ صرف یہ کہ آخرت میں روزے کا فائدہ ہے بلکہ دنیا میں بھی ایک انسان کو روزہ تقوی شعار بناتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں انسان کا پرہیزگار ہونا دنیا کی جنت ہے یہ دنیا کی خیر ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے جو ٹینشن اس کو ہوتا ہے یہ ساری مصیبت جو ہے یہ کی وجہ سے ہے. لیکن جیسے انسان متقی پر ہزگار ہو جاتا ہے بچتا ہے اس کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے آزادی قید خانہ ہے لیکن قید خانہ آزادی ہے دنیا میں آدمی اللہ کے حکموں سے آزاد ہو کر زندگی گزارے وہ قید خانہ ہے کیوں اس لیے کہ وہ اب شیطان کا نفس کا غلام بن گیا اس کے قید خانے میں چلا گیا لیکن ایک انسان اگر قید ہو جائے اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے اپنے آپ کو پابند بنا لے اللہ کے قید خانے میں آ جائے وہ دنیا سجن جن جیسا سادیس میں آئے وہ اللہ کے قید خانے میں آ جائے تو ایسا آدمی آزاد ہے وہ شیطان اور نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے تو اب آدمی کو چاہیے کہ وہ کس کا غلام بننا پسند کرتا ہے دیکھ لے شیطان اور نفس کا یہ اللہ کا روزہ انسان کو اللہ کا غلام بناتا ہے اور شیطان اور نفس سے آزاد کرتا ہے اس کا تقوی شعار بناتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یا ای الذین امنوا کوتب علیکم الصیام كما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ تاکہ تم تقوا کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے یہ قرآن کریم صورت الوقرا آیت نمبر 183 میں اللہ نے بات کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا ایک مقصد ہے روزے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان متقی بن جائے کیوں اتنا ضروری ہے تقوی اس لیے کہ ان نلیل متقی نہ مفاذ اللہ نے جنت متقین کے لیے رکھی ہے ان فی جنت ان معیون متقین جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے آخرت کی زندگی میں جنت اگر ہے تو متقین کے لیے ہے اللہ کا ولی متقی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت تقوی والوں کے لیے ہدایت قرآن متقین کے لیے ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان نہ ہو متقی کے لیے متقین کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے وعدے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ متقی وہ ہے جو گناؤں سے بچتا ہے لیکن گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ گناہ ایک انسان ایک طرف چہرہ پھیرے دوسری طرف پھرے کہیں نہ کہیں سے دروازے سے کھڑکی سے کہیں نہ کہیں سے آتا ہے دنیا میں گناہوں کے اسباب بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب ان سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے اب بچنے کے لیے کیا چاہیے شیخ آواز نہیں آ رہی ہے تقوا جو ہے یہ روزے کا حاصل ہے اللہ رب العالمی نے روزے کا مقصود تقوا قرار دیا ہے کہ صبح سے شام تک آدمی اپنی حاجات اور ضروریات سے اللہ کی خاطر رکھتا ہے مہینہ برحلال سے رکھتا ہے تاکہ مہینے کے بعد بارہ گیارہ مہینوں میں وہ حرام سے بھی رکنے والا بنے روزہ اس کو رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتا ہے دنیا اعتبار سے آپ دیکھیے فیلئر کا اصل سبب صبر کی کمی ہوتا ہے امپیشنس آدمی کی بنیادی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر ناکام ہوتا ہے ول پاور کا نہیں ہونا یہ بنیادی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ناکام ہوتا ہے چاہے وہ کارپوریٹ level پہ ہو اپنی تجارت میں ہو اپنے گھر میں ہو رشتے داری میں ہو کہیں بھی ہو چاہے وہ دین کے معاملات میں ہو یا دنیا کے معاملات میں ہو انسان کا اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنا انسان کے بہت ساری ناکامیوں کا بنیادی سبب ہوتا ہے روزہ انسان کو اپنے اوپر قابو رکھنا سکھاتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک پائے اپنے مقصد والے راستے پر چلتا رہے دوسرے راستوں سے اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو لذتوں کی بجائے وہ مقصد والے راستے پر چلے یہ بہت بڑی صفت ہے یہ دنیا میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو یہ حاصل ہے وہ سکون کی زندگی جیتا ہے ڈسپلن انسان ہمیشہ خوشحال رہتا ہے آزاد انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ پریشان رہتا ہے اس کو کہاں جاؤں سمجھ میں نہیں آتا لیکن جو آدمی پابندی اس کو معلوم ہے اس کو کہاں جانا ہے اس کو زیادہ سردرد نہیں ہے ہر مومنٹ پر ڈیسیجن اس کے لیے نہیں ہے اس کو معلوم ہے جو بتایا اتنا ہی کرنا ہے جیسا بتایا رستہ اس پہ چلنا ہے یہ آدمی کامیاب ہے یہ آدمی سکون والا ہے تو تقوا روزے کا حاصل ہے مقصود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو مشہور صبری میں منک لرینبنا روزے کا فائدہ کیا ہے ہم اسے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں بھائی میرا دل کیسے صحیح ہوگا اگر دل صحیح ہے تو جسم صحیح ہے اگر دل صحیح ہے تو پوری دنیا صحیح ہے انسان کا اصل بگاڑ جو ہے یہ دل میں ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو جائے تو ساری دنیا صحیح ہو جائے گی اور اس دل کی اصلاح کے لیے اور کیا ذریعہ ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کے دل میں خون کا دوران صحیح نہیں تو آپ ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے اس کو لیکن دل میں برے خیالات آتے ہیں کینا ہے حسد ہے دشمنیاں ہیں برائیوں کی نیتیں ہیں اس کے اندر اس کے اندر اللہ کے حکم سے اعراض ہے غفلت ہے اس کے اندر فساوت اس کے اندر ہے خشیت نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر لالچ ہے ہرس ہے اور دنیا کی بلائیں اس کے اندر ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر ہے یہ دوائی کھاؤ یہ تھراپی کرو آپ کو سب صحیح ہو جائے گا آپ کا دل متقی بن جائے گا نہیں آپ کے لیے کوئی اور ایکسرسائز ہے نہیں ہڈی کے لیے ایکسرسائز ہو سکتی ہے مسلز کے لیے فزیو تھراپی ہو سکتی ہے دل کے لیے کیا ہے دل کے اخلاقی بگاڑ کے لیے کیا ہے دل کے دینی انحراف کے لیے کیا علاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ روزہ ہے آپ فرماتے ہیں صوم صبر. صبر کے مہینے رمضان, صبر، رمضان کو کون سا مہینہ قرار دیا گیا صبر والا مہینہ اس میں بندے میں صبر کی طاقت پیدا ہوتی ہے ان اللہ صبری اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت اور اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے حدیث میں جیسا آیا ہے تو اللہ کی معیت اور اس کی نسرت اور کامیابی دنیا کی والوں کے لیے ہوتی ہے نہیں فیل ہے کامیاب ہو سکتا ہے کتنے لوگ کنارے جا کے ڈوب جاتے ہیں کوشش نہیں کرتے صبر نہیں ہوتا ان میں کتنے لوگ کامیابی کے دروازے تک جا کر ناکام ہو جاتے ہیں کیوں صبر نہیں ہوتا اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پاتے ہیں مقصد پر صبر بہت ضروری ہے کہ آخر تک انسان لگا رہا ہے ایک مقصد میں پہنچنے تک یہ اصل کامیابی جس کو آپ انگلش والے کنسسٹنسی اس کو کہتے ہیں کانسٹنسی اس کو کہتے ہیں پابندی سے لگے رہنا ہے کام دنیا میں یہ مشکل ہے یہ بہت بڑی چیز ہے جو انسان جس کو مل گئی وہ کامیاب ہوتا ہے آپ دنیا میں کامیاب لوگوں کی تاریخ پڑھیے ان کو ایک بنیادی چیز آپ کو ملے گی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے رہ, یہاں تک کہ اس کو بریک ملا تو یہ جو چیز ہے یہ صبر یہ یہ روزے کے ذریعے سے ملتا ہے اور رمضان اسی صبر کی تربیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو مشہر صبر صبر کے مہینے رمضان کے روزے اور ایام من کل شہر اور ہر ماہ ہر مہینے کے تین روزے تیس وہ اور یہ ہر مہینے کے تین بارہ کے حساب سے کتنے ہوئے چھتیس یعنی رمضان کے چھوڑ کے اس میں ملا کے ہوتے ہیں تینتیس تو وہ سلاحی ایابنا صدر یہ سب کے سب کیا ہے آدمی کے دل میں جو وحر ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں اہل علم کہتے ہیں وحر صدر کا کیا مطلب ہے اس کے دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں کینا کپٹ ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے بغض و عداوت ہوتی ہے یہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں جو دل میں پنپتی رہتی ہیں اور آدمی کے دل کو بالکل خراب کر دیتی ہیں ان بیماریوں کے علاج کے لیے یہ ہے رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے ہیں تو یہ چیز انسان کے دل کو پاک کرتی ہے کون آدمی نہیں چاہتا اس کا دل پاک ہو ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ میرا دل اچھا ہو اللہ سے تعلق ہو اللہ کا خوف ہو خشیت ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کے وادوں پر یقین ہو اللہ کے وادوں کی اور اس کی عطا کی رغبت ہو آخرت کی فکر ہو لوگوں کے لیے حسنِ زن ہو لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو اور خالی اوقات میں بھی اللہ کی طرف دل راغب ہو اور میرے لیے خیر کا ارادہ دل میں ہو شر سے نفرت ہو کون نہیں چاہتا ہے لیکن آدمی تو ہو نہیں پاتا ہو نہیں پاتا گناہ اتنے مزین ہو کے آتے سامنے کے آدمی کا دل اس کی طرف مال ہو جاتا ہے لوگوں سے میل جول میں اور ان کے تعلقات میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ دلوں میں چال بازیاں اور ساری جو ہے اسی چیزیں آ جاتی ہیں دشمنیاں آ جاتی ہیں نفرتیں آ جاتی ہیں. کیسے بچایا اپنے دل کو گندگی سے سائیکولوجیکل جو, جو پیچی دیا ہے اس کی بیماری ہے کیسے بچے کیسے علاج کرے اس کا روزہ کہ اپنی حاجات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک انسان روحانی غذا حاصل کرے اللہ کی طرف سے تو یہ روزہ ہے جو انسان کے جسم کی قوت کم کر کے اس کی روحانی قوت بڑھا دیتا ہے اصل تو ہم اندر ہیں جوانی سے لے کے بُڑھا پہ تک جسم بدلتا رہتا ہم وہی ہیں نا اندر ہمارا اصل مشین کو چلانے والا جو ہمارا پاور ہے وہ ہم ہیں اندر وہ اگر صحیح نہیں تو کیا فائدہ ہے ہاتھ غلط چلے گا پاؤں غلط چلے گا غلط چلیں غلط چلے گی خراب ہو گیا اس کا بن کے آخر میلا کے پاس جاتا ہے اندر انسان کو کیسے بنایا تو بنا چیز غذائیں کھا رہا ہے ویکسینیشن کر رہا ہے ڈوسیز لے رہا ہے اور نیوٹریشن لے رہا ہے ایکسرسائز کر رہا ہے باہر تو سب بنانا اندر کا کیا بنا تمہیں اندر والا کیسے ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے دیکھا حدیث میں ان کا بار بار تہمن جو ہے نیچے چلا جاتا تھا علماء نے کہا کیوں اہل نے بتایا کہ اتنے دبلے پتلے تھے نحیف تھے ایک دم کہ ان کا جو ہے تہمن ٹھہر نہیں پاتا تھا اوپر نیچے چلے جاتا تھا دبلے پتلے انسان تھے لیکن آپ دیکھیے کہ سارے لوگ ایک طرف اور ابو کا صدیق ایک طرف تھا تمہاری خطاب اور ردی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے خفتاب کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے جس لشکر کو روانہ کر دیا میں اس کو پیچھے نہیں لے سکتا اور کہا کہ جو زکوٰۃ کی رسی بھی روک لے گا میں جنگ کروں گا اس کے خلاف میں اسٹرانگ کتنا مضبوط آدمی مضبوطی ہم باہر تلاش کرتے ہیں مضبوطی اندر ہوتی ہے یہ مضبوطی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور یہ اخلاقی مضبوطی ہوتی ہے جو انسان کے اندر ویل پاور سے آتی ہے ویل پاور کہاں سے آتا ہے ول پاور کہاں سے آتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے نہیں اللہ سے تعلق سے اللہ کے ذات پر اعتماد یقین اللہ کا خوف اللہ کے حکموں کی عظمت روزہ انسان کو پابند بناتا ہے یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا علاج روزے میں انسان کو بہتر انسان بنانے والی چیز روزہ ہے امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام متبرانی نے الکبیر میں روایت نقل کی ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چار حدیث صحیح ہے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقول اللہ و اجزی بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا شربہ اجلی میرا بندہ میری خاطر میرا بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو اپنے کھانے کو اپنے پینے کو چھوڑتا ہے کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کہہ رہا ہے کھانا پینا اپنی دیتا ہے کھانے پینے سے چھوڑنے سے کمزور ہو جاتا ہو لیکن پھر بھی میری خاطر چھوڑتا ہے دل اس کا شہوتوں کی طرف رہنمائی کرتا اس کی رغبت دلات نہیں اللہ کی خاطر نہیں اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتا ہے اپنی زبان کو یہاں تک کہ حلال شہوت کو بھی وہ اپنے لیے روکے رکھتا ہے اس کو اس سے بھی بچتا ہے یہ داشا ہوا اجلی میری خاطر وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے اور سو مجنح اور روزہ ڈھال ہے فرحتان اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں فرحت الحین وہ فرحت الحین ایک خوشی تو اس وقت جب وہ افطار کرے اور ایک خوشی اس وقت جو اپنے رب سے ملے گا جب وہ اپنے رب سے ملے گا افطار کے وقت میں دو خوشیاں ایک خوشی تو کھا پی کے الحمدللہ بھوک چلی گئی رحب روک ایک خوشی یہ ہے کہ جو جسمانی پریشانی تکلیف جو صعوبت روزے کی وجہ سے تھی مشقت تھی گئی لیکن دوسری خوشی اسی میں ضمن خوشی اعلی خوشی کیا ہے وہ سبت ان شاء اللہ روزہ مکمل ہو گئے الحمد تو ایک نیکی کی توفیق مل گئی اعلی اور بھی خوشی ہے جو ایک سال انسان کو نیک انسان کو افطار کے وقت میں ہوتی ہے دوسری خوشی جو ہے وہ آخر کی ہے جب اس روزے کا اجر وہ دیکھے گا کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام اس روزے پر دیا ایسا خوش ہوگا کہ اس کی خوشی کی حد نہیں رہے گی نارمل خوشی نہیں اسی لیے تو اس کو خاص بتایا جا رہا ہونا ویسے بھی جنتی خوش ہوں گے لیکن بتایا گا روزے دار کی بھی خوشی ہے اسپیشل کہ ایک تو وہ روزہ افطار کے وقت میں خوش ہوتا ہے مادی طور پر یا اسی طرح سے روحانی طور پر لیکن یہ دنیا کی خوشی ہے آخرت میں اس سے زیادہ خوش ہوگا جب وہ انعام اللہ کا اس پر دیکھے گا فَمِ أطيبُ عِندَ اللَّهِ المسكِ اور روزے دار کے منہ کی بدبو جو روزے کی وجہ سے اس کے منہ میں پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ہے کیوں؟ اللہ کی خاطر مجاہدے سے پیدا ہوئی اس کی قیمت اس مشک سے بھی زیادہ ہے جس میں کوئی تکلیف اور کوئی اس کے اندر مجاہدہ. اللہ کی خاطر نہیں اس کے اندر. وہ تو بن گیا بس مشک اس کی خوشبو یوں ہی ہے یہ جو بدبو ہے یہ اللہ کی خاطر لاہیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اخلاص کی شان ہے جس کی وجہ سے بدبو بھی اللہ کے نزدیک قیمتی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کی بدبو بھی قیمتی ہے کتنا قیمتی وہ کتنا قیمتی ہوگا آپ سوچیے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشق کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے اور روزے دار کتنا قیمتی ہوگا اس کی بدبو جب اتنی عمدہ ہے تو وہ خود اس کی نیکی کتنی قیمتی ہے اس کا عمل کتنا قیمتی ہے صبح سے لے کے اندھیرے سے اندھیرے تک وہ بھوکا رہا صبح سے لے کے وہ شام تک بھوکا رہا پتھر پھوڑے نہ جانے کیا کیا آفس میں کام کیا عورتیں گھر میں کام کی بھوک لگی پیاس لگی کمزوری ہے پھر بھی اللہ کے لیے روزہ رکھا اللہ کو بہت پسند ہے اس کے منہ میں بدبو پیدا وہ بھی اللہ کی نزدیک ہوتا ہے تو کہا کہ اس روزہ میرے لیے وہ چاہتا تو چپکے سے کھا پی سکتا تھا بغیر کسی کو دکھائے لیکن میری خاطر کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اور میرا میرا حکم ہے میرے حکم کی عظمت سے اور میری رویت کے احساس سے استحدار سے وہ دن بھر بھوکا پیسہ رہا اپنی شہوت اپنی کھانے پینے کو ضرورت کو چھوڑا اس نے وہ میرے لیے ہے. تو اب میں اس کا بدلہ دوں گا علماء نے کہا میں بدلہ دوں گا باقی نیکیوں کا بتایا گیا کہ دس گنا ملے گا لیکن روزے کا نہیں بتایا اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان نما یو اجرہم بغیر حساب یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بے حساب تو عجر میں بے حساب بتا گیا ہے تو صابرون رمضان صبر کا معنی ہے روزہ صبر کی تعلیم ہے یہ عمل ہی صبر کا ہے تو کہا کہ روزہ میرے لئے میں بتا دوں گا کتنا دوں گا آج نہیں بہت دوں گا اس کی روایت اگر دیکھی جائیں اب بخاری وغیرہ کی روایتیں دیکھیں ہر عمل کا ساتھ سو گناہ تک ہوتا ہے لیکن روزہ میرے لئے ہے تو بتا گئی تو عام کیوں کا قائدہ ہے دس سے لے کے سات سو تک روزہ کتنا دوں گا میں میں میرے حساب سے اللہ اپنے حساب سے دے گا بے حساب تو کتنی بڑی نیکی ہے کیوں آدمی روزہ نہیں رکھے پان تمباکو کی وجہ سے نہیں ہوتا مجھ سے بہانہ ٹھیک ہے بیمار ہے مسافر ہے کوئی مجبوری ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے بس تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ دے بڑا بدقسمت انسان ہے بڑا بدقسمت انسان ہے جو حدیث میں نے ذکر کی امام البخاری نے اس کو روایت کیا اور مسلم نے بھی سہی بخاری سات ہزار چار سو بانوے اور اکیاون سحری کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحرو روزے کے اعمال میں سے کمل سحری ہے آپ نے فرمایا تسحرو فن نفی سہور ابارہ بعض روایتوں میں یہ لفظ سہور ہے اور بعض روایتوں میں سہور ہے سہور کے معنی بما کے ساتھ سین کے وہ عمل جو شہری کھانے کا ہوتا ہے اور سہور سے مراد وہ غذا جو شہری میں کھائی جاتی ہے کھجور ہے یا روٹی وغیرہ جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں وہ غذا جو ہے اس کو سہور کہتے ہیں اور اس عمل کو سہور کہتے ہیں دونوں روایتوں میں بتایا گیا سہور بھی برکت والا ہے سہور بھی برکت والا ہے یعنی عمل بھی برکت والا ہے اور وہ غذا بھی برکت والی ہے فاًف سہورت ہے بخاری کی روایت میں ہے سہری کرو اس لئے کہ سہری میں برکت ہے علماء نے کا برکت کس اعتبار سے کئی طرح سے برکت ہے ایک تو یہ کہ وہ غذا دن بھر کے مجاہدے کے لیے کافی ہو جاتی ہے مزید یہ کہ اس وقت میں جب اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس وقت میں جب اٹھتا ہے تو دوسروں کے لیے کھلانے والا بنتا ہے جیسے خواتین بناتی ہیں سب کو کھلاتی ہیں ان کے لیے نیکی کا اضافہ ہے زیادتی ہے خیر بقا ہے اس میں اور اضافہ ہے اور اس طرح سے کئی اور باتیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ نماز کی بھی تحجد کی یا جو بھی عبادت کی اس میں توفیق ملتی کیونکہ سال بھر روزہ ہوتا ہے رمضان میں خصوصا نہیں وہ تو فرض ہے لیکن شہری سال بھر کے لیے ہے. تو اس حدیث کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں اور ایک ہزار نو سو تیس اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے ایک ہزار پچانوے پر روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا شہری کے بارے میں اکل کا شہری کھانا برکت ہے فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعه مما سحری ما چھوڑو چاہے تمہیں تم میں سے کسی شخص کو ایک گھنٹ پانی ہی کیوں نہ پینا پڑے سحری کرو خالی سہری کے بنا سہری کے روزہ مت رکھو فان فا الله وملائکته يصلون على المتسحرین اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلاۃ بھیجتے ہیں اللہ کا بندے پر صلاۃ بھیجنا یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرے اور فرشتوں کا سلاد بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے اس بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ مغفی له اور ہم ہو بعض حدیثوں میں نماز کے انتظار والی حدیثوں میں کہ اس کے سلاد بھیجتے ہیں کیا ہے وہ اللہ مغفی له اور ہم ہو اللہ اس کی مغفرت کر اللہ اس پر رحم فرما فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کرنے والے کے لیے اور اللہ تعالیٰ بھی بندوں میں فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف کرتا ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے سیل جام صغیر حدیث نمبر 3683 حدیث حسن ہے اور بھی حسب حدیث سے آئی ہے جس انسان کا خاتمہ روزے پر ہو اس کی وہ جنت میں جائے گا روزے کی حالت میں جو جس کو موت آ جائے یا جس کا اس دن روزہ تھا اور رات میں مر گیا تو ایسا انسان جنت میں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منخوی ملو بسیام یومن دخل الجنا جس کا خاتمہ اس دن کے روزے پر ہو وہ جنت میں جائے گا جس کا خاتمہ اس دن کے روزے پر ہو کہ اس دن وہ روزہ تھا اور اس دن موت آئی چاہے روزے کی حالت میں ہوئی یا افطار کے بعد ہو منخوطی ملہ بسیام یومن دخل الجنا وہ ضرور جنت میں جائے گا امام البزار نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مسند میں اور سیل جام صغیر چھ ہزار دو سو چوبیس کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کتنی ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیے بلکہ جنت میں ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں آٹھ دروازے ہیں اور ایک دروازہ اس میں ہے جس کا نام اران ہے لاس امون اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے یہ ان کے لیے شرف ہوگا کہ یہاں سے صرف روزے دار جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں ان کے لیے اسپیشل انٹری وہاں سے ہوگی ہے امام الباری نے بد الخلق میں سے بخاری میں اس کو روایت کیا ہے تین ہزار دو سو ستاون بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان نفل جنت بابن یوقا اران جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام اریاان ہے یدہ امون قیام قیامت کے اس میں سے روزے دار ہی داخل ہوں گے لا يَدْخُلُ مَعْهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ اور ان کے سوا ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا یقال اَيْنَ الصَّائِمُونَ اوچھا جائے گا آواز لگائی جائے گی روزے دار کہاں ہیں روزے دار کہاں ہیں فَيَدْخُلُوا نَمِنْهُمْ تو روزے دار اٹھیں گے فَيَقُمُونَ ایک روایت میں اور اس دروازے سے داخل ہوں گے فَإِذَا دَخَل آخرهم اغلق. جب ان روزے داروں میں سے آخری روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا فلم ید کل من پھر اس کے بعد اس دروازے سے اور کوئی جنت میں جا نہیں پائے گا صرف روزے داروں کے لیے دروازہ ہوگا امام البخاری نے کتاب سو ایک ہزار آٹھ سو پر اور اسی طرح سے امام مسلم نے اس کو کتاب سیام ایک ہزار نو سو پر روایت کیا ہے نمبر آگے پیچھے اس کا مسلم کا ہو سکتا ہے اور ساحل ساد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں علماء نے کہا اس سے مراد روزے دار تو سبھی روزے رہتے ہیں نہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں عظیم شان نیکی روزہ ہو کوئی آدمی نماز والا ہوتا ہے کوئی تلاوت والا ہوتا ہے کوئی روزے والا ہوتا ہے کوئی صدقات والا ہوتا ہے کوئی کوئی اور نیکی کرتا ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کا جب معاملہ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی جو کسی انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہے تو جس کی زندگی میں فرائض کے بعد بڑی نیکی روزہ ہو جس کا عام معمول زندگی میں روزے روزے روزے روز اس طرح سے ہو پابندی سے وہ فراز اور نوافل کا اہتمام کرتا ہو اس کی زندگی کا معظم عمل خاص عمل روزہ ہو اس کو روزے دار ایسے روزے دار جو ہیں جو روزے کا حق ادا کرتے ہیں اور خصوصی اہتمام کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ جنت میں باب ریان سے داخل ہوں گے آئیے آگے بڑھتے ہیں قیام رمضان کی فضیلت کیا ہے رمضان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی تراوی بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایماناً غفر له من تقدم من بھی کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کرے پورے رمضان کا قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بخاری 2009 نو مسلم سات سو انسٹھ اور الفاظ مسلم کے ہیں ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی مشروعیت کا اعتقاد رکھے اور اس پر اجر کی امید اور رغبت رکھے ان دونوں چیزوں کا ذکر علما نے کیا ہے بلکہ جماعت سے تراویح پڑھنے کی طویلت آپ فرماتے ہیں انحو منقام امامی حتیٰ خودی بلا قیام الین جو شخص امام کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کریں امام کے ساتھ قیام کریں یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے نماز ختم ہو قطب لو قیام الم اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک گھنٹہ تراوی پڑھ لی امام کے ساتھ میں اس کے بعد میں پھر وہ فارغ ہو گیا اب رات سوتا بھی رہا تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے یہ جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنے کے ساتھ خاص ہے اور امام کی فراغت تک پڑھنے کے ساتھ خاص ہے بیچ میں سے چلا جانا نہیں بلکہ امام کے ساتھ فارغ ہونے تک باقی رہے تو اس کے لئے سواب ہے کہ اس کو رات بھر عبادت کا سواب ملتا ہے امر بن مرہ الجہنی کہتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قضاء قبل قضاء کا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال لہو یا رسول اللہ ارائیتا ان شہیدتو ان لا الہ الا الله و انکا رسول الله و صلیتو صلوات الخمس سم تو شاہراہ کم تو رمدان و آتی تو کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے وقت کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں پانچ نمازیں ادا کروں رمضان کے روزے رکھوں قیام رمضان کروں اور زکوۃ بھی ادا کروں تو میرے لیے کیا ہے اس پر میرے لیے کیا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقی جو آدمی اسی عمل پر مرے موت تک اس کا اہتمام کرتا رہے آخرت میں وہ صدیقین و شہدا میں سے ہوگا صدیقین و شہدا میں سے ہوگا جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ بتائے ان امال میں سے ایک عمل قیام رمغان بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ کم تو رمغان معلومات کہ یہ بھی ایسے اعمال میں سے ہیں جو انسان کو صدیق اور شہید کا مرتبہ پانے میں مدد کرتے ہیں یہ ان امال میں سے ہے اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا اور الفاظ انہی کے ہیں اسی طرح سے بزار اور ابن حبار نے بس اس کو روایت کیا ہے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو بارہ ترغیب میں شیخ الباری نے ایک ہزار تین پر اس کو صحیح کہا ہے میں تیزی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں باتیں بہت ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے اسی طرح سے رمضان میں تلاوت قرآن کی اپنی ایک فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام وش فن القیام قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے یقول رب یقولی بنار فشی روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن کے وقت میں کھانے سے اور شہوتوں سے باز رکھا رو کے رکھا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما قرآن کہے رب میں نے رات میں سونے سے روکے رکھا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما تو دونوں کی سفارش قبول ہوگی انسان کی نیکیا جو ہے انسان کے لیے سفارش کریں گے تو یہاں پر جو ہے یعنی روزہ اور قرآن دونوں انسان کے لیے سفارش کریں گے یہ نجات کا ذریعہ انسان کے لیے تو ایک انسان کو چاہیے دیکھیں دن میں اللہ تعالی نے روزہ رکھا رات میں قرآن پڑھنا تراوی میں رکھا یہ دونوں چیزیں جوڑی ہیں قیامت کے دن انسان کی نجات اور سعادت کے لیے دونوں چیزیں اس کے کام آئیں گی دن کی دن کا روزہ اور رات کی تلاوت امام احمد تبرانی حاکم اور بحقین نے اس کو روایت کیا ہے شعب میں اور سی الجام صغیر 3882 یہ حدیث صحیح ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے لیکن اس سال انہوں نے میرے ساتھ قرآن کا دو مرتبہ دور کیا ہے دو مرتبہ پورا قرآن انہوں نے مجھ کو, کو سنایا میں تھوڑا میں نے ان کو سنایا اس طرح سے دور ہوا دراج مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے یعنی اب مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو ایسی علامات دکھائی گئی جن سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے ان میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ آخری سال میں آپ کے ساتھ جبریل نے دو مرتبہ قرآن کا دور کیا تو معلوم کہ قرآن کے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور اگر کوئی حافظ ہے تو وہ دوسروں جو اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے یا اس کے ساتھ والا ہے اس سے قرآن کا اس کی مدارثت کرے تاکہ اس کا حفظ پختہ ہو امام آ... بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اس کے علوم کا سیکھنا بھی اس میں شامل ہے مدارست میں وہ بھی آتا ہے بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں المناقب میں حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چوبیس اور صحیح مسلم فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2450 تو یہ تائشہ سے روایت آئی ہے رمدان کے اعمال میں دو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ورماتے ہیں سلاۃ مست دعوت السام و داوت المظلوم و دعوت المسافر تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں ضرور قبول ہوتی ہیں روزے دار کی دعا مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا امام بحقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر 3030 اور حدیث صحیح ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک روزے دار بھی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ روزے کے حالت میں مختلف اوقات میں اللہ تعالی سے دعا کرے صحت کے مسائل معاش کے مسائل بچوں کے مسائل بیو بچوں کے معاملات ان کے مسائل گھریلو مسائل سماجی اور عالمی مسائل دینی و دنیوی مسائل دنیا اخروی مسائل آدمی اللہ سے مانگے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے چپ کے کے مانگے اور اپنی مسائل کو اللہ تعالی سے حل کروائے آپ دیکھیں گے کہ روزے کا حکم دینے کے بعد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ادا سل کا ابادی قریب جب میرے بندے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے روزے کا حکم دیا اور دعا کا وعدہ کیا قبولیت کا تو یہ بھی ایک قرینا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے تو روزے کی حالت میں لا سے دعا کرنا چاہیے اسی طرح سے رمضان کے امال میں سے ایک عمل سخاوت بھی ہے اب ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی۔ ہے و کانا اجود منف رمدانقریل اور آپ کی ثقافت اپنی اپنے عروج پر ہوتی جب رمدان کے مہینے میں آپ جبریل سے ملاقات کرتے ہیں ہر رات میں دور ہوتا وہ کانا جبریل و السلام يلقاه كل السلام في فی رمدان حلیح اور جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر, ہر رات ملاقات کرتے یہاں تک کہ رمدان ختم ہو جاتا ہے یا اردو علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے ہیں بعض روایت میں کہ جبریل آپ کو سناتے ہیں ابن حاضر کہتے ہیں دونوں ہوتا کبھی آپ سناتے کبھی جبریل دونوں قسم کی روایتیں آئی ہیں فا لک یا فرماد فک کیسے تو آنا چاہیے آ رہی شیک آ رہی آ رہی اب آ رہی ہے جی فلام ابھی بھی نہیں آ رہی وہاں سے ویڈیو کلیئر ہے ماشاء اللہ آپ کا اور لگ رہا ہے کچھ بول رہے ہیں آپ کلیئر ہے سب کچھ لیکن صرف آواز نہیں آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ جبریل سے ملاقات کرتے تو آپ تیز تند آندھی جیسی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں آگے ہو جاتے ہیں یعنی جیسے ہوا آتی ہے تیز جو ساری چیزوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کی سخاوت سارے لوگوں کو چھو کر گزر جاتی کوئی آپ سے محروم نہیں ہو پاتا جیسے ہوا تیز جب چلتی ہے ساری چیزوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے اور چھو کے نکل جاتی ہے علم نے یہی بات کہی القاری وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں بھی سی بخاری میں کتاب السوم 1902 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل 2308 پر یہ روایت موجود ہے اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ رمضان میں خاص طور سے عام دنوں میں تو تھے اس لیے پہلا جمعہ وہی ہے کہ آپ بہت سخی تھے لیکن اسی کے ساتھ رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے آس پاس جو غربا فقرا ہیں ان پہ خرچ کرے ان کی ضروریات میں ان کے کام آئے نہ صرف غربا اور فقرہ بلکہ اپنے اہلوں پر بھی خرچ کرے تو اس کی سخاوت جو ہے یہ عام ہونا چاہیے صرف اپنے نہیں بلکہ پرایوں کو بھی دے ہو. کسی سے ناراض بھی اگر ہے کسی وجہ سے اس کو بھی دے اگر وہ ضرورت مند ہے تو یہ سخاوت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ہم کو بھی آپ کی اقتدا میں ایسا کرنا چاہیے اسی میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ افطاری کرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے اس شخص کو اس روزے دار کے مثل ہی اجر ملے گا ہاں مگر یہ کہ روزے دار کے عجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا آپ دیکھیں آپ اپنا ایک روزہ رکھتے ہیں لیکن دس لوگوں کو افطار اگر آپ کرائیں تو آپ دس روزوں کا ثواب آپ پا لیتے ہیں کیا جاتا ہے اس میں تو ایک آدمی روزوں روزے کو افطار کرا ہے کہ اس کی غذا پر کوئی روزے دار افطار کرے کوشش کرنا چاہیے اور اگر کوئی دعوت دے تو نہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی عزر اس کے پاس ہو تو اس اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے جس کو امام احمد تربی اور حبا نے روایت کیا ہے جو اسے جامع صغیر میں چھ ہزار چار سو پندرہ پر ہے اور صحیح ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ ایک انسان روزے کو افطار کرا ہے اگر اس وقت میں نہیں تو آپ کچھ بھیج ہی دیں اس کو یا پہلے ہی کچھ دے دیں افطار لیے جسے کھجورے وغیرہ آپ نے دے دی کسی کو اور آپ کی کھجوروں سے افطار کریں گویا کہ آپ نے اس کو پیچگی طور پر افطار کرا دی دے دیا اس کو اسی پر افطار کرا اور آپ کو ثواب ملے گا اس کا ان کے اعمال میں سے ایک عمل میں سمجھتا ہوں ختم ہونے کے قریب ہے اخیر کچھ باتیں کہ میں اپنی بات ختم کر رہا انشاءاللہ رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل عمرا بھی ہے ابھی تو بہت سارے لوگوں کے لیے بند ہے لیکن جو قریب میں ہیں ان کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے آئندہ انشاءاللہ اللہ جب بھی اللہ تعالی آسانیاں پیدا کرے یہ عمل ممکن رہے گا بہت سارے دوسرے ممالک کے لوگوں, ممالک کے لوگوں کے لیے تو رمضان میں عمرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے خاص طور سے جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے بہت عمدہ اور اعلیٰ عمل ہے جس سے بہت بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے. وہ کیا ہے ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا فعیدہ خانہ رمدان فی جب رمدان کو حج کے لیے نہیں جا سکی اسی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ فا کا رمدان جب رمدان کا مہینہ آئے اس میں عمرہ کرنا فن نام رمدان اس لیے کہ رمدان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فن نمر فی رمدان حجمائی کا نا حجمائی رمدان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے اتنی بڑی فضیلت اس عمرے کی ہے جو رمضان کے مہینے میں کیا جائے جس انسان کے لیے یہ میسر ہو اس کو کرنا چاہیے تو یہ کتاب الحج میں امام البخاری نے صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا ہے ایک ہزار سات سو بیاسی اور صحیح مسلم میں کتاب الحج ایک ہزار دو سو چھپن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اس حدیث کے راوی ہے نمبر نو اس مہینے میں للت القدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لیلت القدر خیر من الف شاہ لیلت القدر ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے ابن جریر البری رحم اللہ نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں کہ با صلف کا قول ہے کہ اس رات میں کیا گیا عمل ہزار مہینوں کے عمل کے برابر ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس رات کی قدر کرے رمضان کے آخری اشرے میں کسی ایک رات میں رات ہوتی ہے تو پورا عشرہ عبادت کرے تاکہ کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہے کہ ہر رات کو جب وہ عبادت کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ مل گئی اس کو تو آخری عشرہ عبادت کرے تو آخری عشرے کے اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے تعلق سے فرماتے ہیں تنس کی روایت ہے دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر قد رمضان کا مہینہ جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو رمدان کا مہینہ یہ آیا ہے وہ فیل خیر من الف شهر اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے من خوری محا فقد خوری مل خیر اللہ جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر سے ساری خیر سے محروم رہا ولاحرم خیرح اللہ محروم اور اس رات کی خیر سے وہی آدمی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے پرلے درجے کا محروم ہے واقعی بدقسمت آدمی ہی اس رات سے محروم رہتا ہے ایک رات جو آدمی عبادت نہیں کر سکتا ہے وہ ساری زندگی بھر کیا بندہ بنے گا اللہ کا اتنا موقع کسی آدمی کو بتا جا ایک رات کام کرو تم کو دو بلین دیں گے کون آدمی ہوگا جو نہیں کرے گا وہی آدمی نہیں کرے گا جس کو بلین کا نمبر ہی معلوم نہیں کیا ہوتا ہے جس کو پیسے کی قدر ہی نہیں ہے تو جو آدمی جس کو نیکیوں کی قدر ہے جس آدمی کو آخرت کی فکر ہے وہ آدمی اس راہ کو زا... رات کو ضائع نہیں کرے گا تو کہا کہ منخوری محافت صرف محروم آدمی پرلے درجے کا گیا گزرا محروم آدمی ہی اس رات سے محروم رہتا ہے اس حدیث کو امام ابن ماجا اور اسی طرح سے امام احمد نسیر نے شعب ایمان میں روایت کیا ہے سیل جامع صغیر دو دو سو, سو اور پچپن یہ دونوں جگہ پر یہ حدیث فرق ساتھ موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اس رات کے قیام کے بارے میں اپ نے فرمایا منقام لیلۃ القدر ایمانا واحتیسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جو لیلۃ القدر میں قیام کرے یعنی اس رات میں عبادت کرے جتنی اس سے ہو سکے لازم نہیں کی پوری رات جاگے زیادہ سے زیادہ جاگے جتنا ہو سکتا ہے جو اس رات میں قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم 1901 اور صحیح مسلم سلاۃ المسافرین میں یہ ہے سات سو ساٹھ پر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آ, اس رات کی بڑی عظمت ہے اور اس میں عبادت کرنا چاہیے رمضان میں اعتقاف کی اپنی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال کا معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے آپ کا اعتقاف کرنا ہی خود اس کی فضیلت ہے اور اس رات کے اس اس کا مقصود بھی للت القدر کو پانا ہے اور اسی میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا قرب اور سب سے تنہا ہو کر اپنے آپ کی اصلاح اپنی آخرت میں فکر کرنا اپنی اپنی ذات میں غور کر کے اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنا دعا استفار ذکر تلاوت عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالی کے قرب کی منازل طے کرنا اس اعتکاف کا مقصد ہے ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ یا تک رمضان آشرتا ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتقاف کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے آخری مرتبہ جو اعتکاف کیا 20 دن کا تھا۔ امام البخاری نے کتاب الاعتكاف میں اس کو روایت کیا ہے اور 2044 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آخری بات جو آخری چیز کرنے کی وہ یہ کہ رمضان میں ختم ہونے سے پہلے یا عید کے دن دو دن پہلے عید کے یا پھر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے زکات الفطر ادا کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ روزے دار کی جو بھی کوتاہیہ ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکات الفطری تو حرۃۃ و رفت زکات الفطر یہ روزے دار کو پاک کرتی ہے لغو بے, بے فائدہ چیزوں سے لغویات سے اور رفت بے حیائی کے کاموں سے برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روزے دار کو پاک کرتی جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں اس کا گویا کہ ایک ہوتا ہے اس کے لیے اس کو پاک کرتی ہیں تو متمساکین اور یہ مساکین کے لیے غذا بھی ہے رزق بھی ہے کھانا بھی ہے من ادا قبل سلاطی فہیہ زکات مقبول جو آدمی عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دے تو اس کے لیے یہ مقبول زکوٰۃ ہے اس کا صدقہ مقبول ہے وہ منصل صدق مِّنَ صدقات اور جو انسان جو شخص جو مسلمان اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو یہ اس کی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوئی یہ عام صدقوں میں شمار ہوگا یعنی زیرو نہیں ہوا پیسہ تو دیا اس نے لیکن عام صدقے کا سوا ملے گا زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوئی اور اس کا گنا جگہ ہے تو یہ دار قطنی نے اور بہترین اس کو روایت کیا ہے سیل جام صغیر تین ہزار پانچ ستر اور حدیث صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو رمضان میں آدمی کر سکتا ہے اور جس جس نیکی کی اللہ اس کو توفیق دے یہ اس کی سعادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارل ناری نام ہاری بوہا جنت بوا میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو جائے اور جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کوئی اور چیز نہیں دیکھی جس کا طالب سو جائے یعنی ایک آدمی کو معلوم ہو جائے اس کو نیند نہیں آتی اگر معلوم ہو جائے کہ کل آپ کو یعنی پچاس کروڑ ملنے والے ہیں صبح میں نیند آتی اس کو سکون سے رات بھر خیال میں بناتا رہتا محل خریدوں گا اور گاڑی لوں گا کون سی گاڑی کون سی رنگ والی اور بیوی سے مشورہ کرتا اس کو بھی نیند آتی بےچاری کو اگر ایسا ہو جائے تو ہوگا نیند آئے گی اس کو نہیں یا اسی طرح سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ کل فیصلہ ہونے والا کورٹ میں زمین کا یا اس اپنی زندگی کا یا کوئی دشمن ہے اس کو کل قتل کرنے کے لیے آنے والا ہے اس کو اگر ڈر ہو اس کو رات میں نیند نہیں آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جہنم جیسی کوئی اور بھی چیز ہو جس کا جس سے ڈرنے والا بھاگنے والا وہ سو جائے اور جنت جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے جس کا طالب جس کی طلب رکھنے والا سو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نہ بنیں بلکہ ہم لوگ یعنی اوقات کا لمحات کا صحیح استعمال کریں رمضان کے رمضان میں جا کے پلاننگ نہیں رمضان سے پہلے پلاننگ کیجئے کہ صبح شام دوپہر یہ وہ پڑھنا قرآن کی تلاوت ذکر اور دعا اور وغیرہ وغیرہ کیسے میں اس کی تنظیم کروں گا آرام اور ساری چیزیں خواتین کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ تو باورچی کی باورچی بنی رہتی ہے رمضان کے مہینے میں یہاں سے فرمائش حضرت کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ پکا پکا کے کھلا رہی ٹھیک ہے یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے لیکن اس کے لیے ذکر تلاوت اور اس کے لیے سارے امان اس کا کیا شور کو بھی چاہیے کہ اپنی لذتوں کی طلب میں وہ اپنی بیوی کو صرف باورچی بنا کے نہ رکھے اس کے لیے بھی نیکیوں کا راستہ کھلا رکھے دونوں کو چاہیے کہ ایک بیلنس رکھے زندگی میں تاکہ یہ مہینہ دونوں کے لیے نیکیوں کا ثواب کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے جو حدیث میں نے اخیر میں ذکر کی وہ کرمزی کی حدیث ہے اور سیل جامع صغیر پانچ ہزار چھ حدیث موجود ہے اور حسن ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی اور اس مہینے کو صحیح طرح سے گزارنے کی توفیقدہ فرمائے اور قوت عطا فرمائے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور جو انسان دین سے دور ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف آنے کی توفیق دہ فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ محترم خیر عطا فرمائے کتاب و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان میں جو اعمال مصنون ہیں ان اعمال پر کیا اضر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز میں شیخ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس پر مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن صرف اتنی بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ سارے اعمال جو آپ نے سنے ہیں ان اعمال کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ اخلاص اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو اخلاص کی شرط انسان کو شک سے بچاتی ہے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے تعلق فرمایا کہ بلا مقصد لہتون کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوی بغیر توحید اور شرک سے اجتناب کے نہیں آ سکتا ہے کوئی آدمی شرک کرے اور متقبی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے بنیاد ہے شرک سے دوری خالص توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق عمل کرنا منصا ما رمضان ایمان الحتساب جو رمضان کے روزے رکھتا اللہ پر ایمان سے اور اسی سیز و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان انسان کو شرک سے بچاتا ہے سب سے پہلی بات جب اللہ پر انسان کا ایمان ہوگا صرف اللہ کی بات کرے گا اور اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا یہ سارے اعمال اسی وقت ہمارے لیے مفید ہوں گے جب اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں گے شرک سے دوری اختیار کریں گے اور بدعتوں سے دوری اختیار کریں گے تب جا کر کے یہ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہوں گے ورنہ انسان عمل کتنا بھی کرے لیکن اگر وہ مخلص نہیں ہے موحد نہیں ہے اس کے عمال میں شرک ہے ریا ہے اخلاص نہیں ہے تو سارے امال کے اللہ تعالی کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے تو جو بھی احادیث میں دین اسلام کے اندر نیک اعمال کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور وہاں کوئی شرط نہیں بیان کی گئی تو یہ جان لیں کہ اس عمل کی قبولیت کے لیے خالص توحید اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھنا ضروری ہے کیونکہ شیر کرنے والوں کے لیے مفرت نہیں ہے وہ پہاڑ کے برابر بھی عمل لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو ذرات کی شکل میں اڑا دے گا تو رمضان بلا ہی اہم عمل ہے رمضان روزوں میں انسان حلال چیز کو چھوڑتا ہے حرام چیز کا چھوڑنا تو سب کے لیے ہوتا خاص و عام سب کر جاتے ہیں لیکن حلال چیز کا چھوڑنا محبوب کی رضا کے لیے یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا نیک عمل ہوتا ہے اسی لیے رم رم روزوں کی اتنی بڑی فضیت ہے یہ سارے فضائل یہ سارے مناقب ساری اہمیتیں ساری عظمتیں اور فضیلتیں جو آپ نے سنی ہیں ان لوگوں کے لیے حاصل ہوں گی جو انسان مخلص ہوگا اور اپنے اعمال کو شرک سے بچا کر کے رکھے گا اگر وہ شرک کرتا ہے چاہے وہ مکھی کے برابر ہی کیوں نہ ہو جس طریقے سے پیشاب کا قطرہ پانی کو ناپاک کر دیتا ہے اس طریقے سے انسان کے سارے عمل کو شرک برباد کر دیتا ہے تو اس لیے شرک سے بچنا ضروری ہے رمضان کا بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے ساری امت مسلمہ کے لیے کہ ہم شرک سے دوری اختیار کریں کیونکہ شرک بہت بڑا کینسر ہے اور اس طریقے سے شرک سے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یہ ذہن میں ہمیشہ بات رہنی چاہیے ہمارے بہت سارے ساتھی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ جو مدینہ کے اندر مر جائے اس کے لیے میری سفارش ہلال ہو جاتی ہے یا ایک حدیث کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے مدینہ میں فلاں آدمی کو فات ہوئی تھی تو سیدھے بات ہے کہ اللہ کے رسول کی سفارش اسے ضرور حاصل ہوگی بھئی کسی بھی عمل کے لیے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں کچھ شرطیں ہوتی ہیں اگر رکاوٹیں ہوں گی تو چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی تو رکاوٹوں میں ایسے شرک کا پائے جانا ہے اگر انسان مدینے کے اندر نہیں کھانے کعبہ کے اندر اس کی وفات ہو جائے اور وہ شرک کرنے والا ہو تو ایسا انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ایسے شخص کی سفارش ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے کہ بنیادی شرط ہے خالص ایمان توحید خالص اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا یہ رمضان کا بہت بڑا درس صرف رمضان نہیں بلکہ پورے قرآن کا پوری سنت کا پورے دین کا ہر عبادت کا ہر نیکی کا آزان، یقامت اور روزہ جتنا بھی ہم سب کچھ کرتے ہیں افطاری تمام عبادتوں کا یہ بہت بڑا پیغام ہے تو اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں کہ ہماری اسی وقت باتیں قبول ہوں گی جب انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو ذائقہ فرمائے بڑی قیمتی باتیں رمضان میں مصنوع اعمال کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور ہر جمعہ جو ہمارا دور علمیہ ہوتا تھا گلوب المرام گل کی آخری کتاب الجامع پر وہ باب ال کی ساری حدیثیں شیخ نے شرح کر دی تھی انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر دوبارہ اس کی شرح کا آغاز کیا جائے گا اور اب کی جو موضوع ہوگا باب و سلا نیکی اور سلا رحمی کا باب اس سے اللہ دورے کا آغاز کیا جائے گا رمضان تک آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے اور نیکی کے لیے خیر کے کاموں کے لیے ہم سب کو نیکا مار کرنے کی خلاص کے ساتھ دے نبی کی سنت کے ساتھ توفیق دے اور شرک بدعت خرافات نیا کاری اور تمام غلط چیزوں سے اللہ اربامن ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظ فرمائے عامر ملاخیر اور آخری بات اور کہہ کر کے کی شیخ نے تکاف کے مسائل بیان کی احتکاف کے بارے میں بہت ساری ہماری خواتین بھی ہیں میں ان کے جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں گھروں اور عورتیں گھروں میں احتکاف کرتی گھروں میں احتکاف نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد آ کے المساجد تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعات کا گھر دور نہیں تھا عائشہ کا گھر تو مسجد سے ملا ہوا تھا صرف دروازہ تھا ایک دیوار تھی اتنا قریب تھا لیکن اگر پردہ کیا جائے گا تب عورت اعتکاف کرے گی جیسے مسجد کے اندر نماز پڑھنا عورت کے لیے جانا جائے تھے لیکن اگر وہاں پردہ نہیں ہے تو نہیں جائے گی وہ اسی طریقے سے اعتقاف کے لیے بنیادی شرط یہ ہے مرد ہوئی عورت مسجد کا ہونا اگر مسجد نہیں ہے تو احتکاف نہیں ہوگا طواف کے لیے بنیادی شرط ہے خانے کعبہ اگر خانے کعبہ نہیں ہے تو طواف نہیں ہوگا یہ نہیں کیا. تو بنیادی شرط ہے احتکاف کے لیے کیا نام ہے مسجد کا ہونا یہ سب کے لیے ہے مرض کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہے شب قدر جاگنے کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے شل جاگنے کے لیے مسجد کی شرط نہیں ہے لیکن احتکاف کے لیے مسجد کی شرط اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ مزاج اور عقل کے مطابق نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں بیوی ہمارے لیے حلال ہے فارے محلذہ دینا پڑے گا انسان اعتکاف کرتا ہے تو احتکاب کی حالت میں وہ کسی مریض کی عادت کے لیے نہیں جا سکتا کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا حالانکہ سارے نیک کامال ہیں ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ مصرون عمل ہے بھائی عادت کرنا سب کا کام ہے لیکن شریعت کے اندر منع ہے یہ تو یہ دین تسلیم کا نام ہے کتاب و سنت کر دینا اور اپنی عقل کو کتاب و سنت کے مطابق کرنا تابع کرنا اس کا نام دین عقل کا نام دین نہیں ہے اور جو باتیں کتاب و سنت کے اندر بیان کی گئی وہ ہماری عقل میں آتی ہیں لیکن کتاب و سنت یا دین عقل کا نام نہیں ہے تو اس لیے عورتوں کے اعتقاف کے لیے بھی بنیادی ہے مسجد کا ہونا اگر گھر میں جائز ہوتا تو آپ کے ذات مطارات اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے مسجد کے اندر نہیں آتی ان کو گھروں میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا جاتا لیکن وہیں بغل میں رہتے ہوئے بھی وہ آ کر کے مسجد میں تقاف کیا کرتی تھی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی کی فکر اور سمجھ کی توفیق دے اور اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں نیکمال کرنے کی توفی دامین اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی فات فرمائے شیخ محترم کی فات فرمائے اور انشاءاللہ شاء رمضان کے بعد پھر ہماری اور آپ کی اسی زوم پر اسی نمبر کے ساتھ شیخ محترم کے ساتھ کتاب ہوئی ہوگی شیخ ہوئی ہوں گے دروس ہوئی رہیں گے اور انشاءاللہ شاء وہی باتیں صلب شاہین کی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی پر قائم رکھ امین جزاک اللہ خیر وہ اللہ عبینہ محمد والن